أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق اللہ آج ہمارا سبق انشاء اللہ سر انفال کی آیت نمبر بیس سے شروع ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان دروس میں برکت ڈال دے اللہ تعالی ہمارے ان اسباق کو اپنی درگاہ میں قبول فرما لے یا منو اطیعوا اللہ و رسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو ولام تسمعون باتوں کو سنتے ہوئے ان سے منہ مت پھیرو ولا تکو سمعان و حملہ یسمعون اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی ہے حالانکہ سنی نہیں ہے ان شرت دو سم البکلون دواب یہ دابتن کی جمع ہے دابتن جانور کو کہتے ہیں سمن بہرے کو کہتے ہیں کان نہیں سنتے اسے بہرا کہتے ہیں بکمن گونگے کو کہتے ہیں جس کی زبان کام نہیں کرتی بول نہیں سکتا اسے گونگا کہتے ہیں ان نشرت یقیناً سب سے بترین جاندار انسان میں بھی جان ہوتی ہے بکری میں دمبے میں شیر میں کیڑے مکوڑوں میں سب میں جان ہوتی ہے نا اللہ جل جلا فرما رہے ہیں دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک کون سا جاندار ہے اسمن وہ جاندار جو کہ بہرا ہے سنتا نہیں ہے البک جو کہ گونگا ہے بولتا نہیں ہے اللہ وین اللہ اور اس کی عقل بھی نہیں ہے ایک ہی وقت میں اس کے اندر یہ تینوں عیب موجود ہیں بہرا ہے سنتا نہیں گونگا ہے بولتا نہیں پاگل ہے سمجھتا نہیں جو شخص سنتا ہو تو بات سے سمجھ سکتا ہے نا اور جو شخص بول سکتا ہو وہ آپ کو کچھ کہے گا تو صحیح اور جس کی عقل نہ ہو اسے تو سمجھانا بالکل ممکن نہیں ہے یہ ایک ہی وقت میں بہرا بھی ہے گونگا بھی ہے اور بے عقل بھی ہے اس کو کون سمجھا سکتا ہے ان نشرت دواند اللہ یقیناً بدترین جاندار اللہ کے نزدیک البکم و گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے ایک ہی وقت میں یہ تینوں صفات اس کے اندر موجود ہیں تو یہ بدترین جاندار ہے اور یہ کافروں کی مثال ہے کافر حق بات سنتا بھی نہیں ہے حق بات کہتا بھی نہیں ہے حق بات سمجھتا بھی نہیں فیم خیر اللہ اور اگر اللہ ان میں خیر کو دیکھتا تو ضرور ان کو اچھی بات سناتا اگر اللہ خیر کی بات ان میں جانتا ان کی تقدیر میں اگر کوئی خیر کی بات لکھی ہوئی ہوتی لسما تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی بات سناتا لیکن ان کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حق کی بات سناتا بھی نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی بات سنا بھی دے تو وہ منہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں آیت نمبر بیس سے آیت نمبر تیئیس تک کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا ہے انشاء اس کی تفصیلات اگلے سبق میں بیان کی جائے گی وصلی اللہ تعالی خلق محمد اجماعین سبحان علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ